جہ بت میم جی رو منسا وی ول کانئی کمر نی نا مواح پولہ ملا سو لو پاس پو سنما بال پائن خدی سیک وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُخْلَطَاتُهَا وَكُلَّ مُخْلَطَةٍ بِلَا وَكُلَّ بِلَاةٍ ظُلَالَةٍ وَكُلَّ ظُلَالَةٍ فِي النَّارِ الَا لَا ایمَانَ لِمَ اللَّا امَانَتَنَا وَلَا دِينَ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا الولیم الحکیم اللہم عبی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نوقدتا من لسامی یققه قولی اللہم عرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباقل باطلا ورزقنا اجتنابا اُج می می ون ون پتی یا نت اَمَّ تُصِيبُوا قَوْمًا بِدَحَالَةٍ فَتُصْبِعُوا مَا لَا عَضَالْكُمْ نَعْدِمِينَ وَعَلَوْا مُقَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا اللَّهِ لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَتِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَا نِتْكُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُرُوبِكُمْ کر اللَّهِ کلاشو وَاللَّهُ مل حَكِيمٌ میں پارے سورہ خجورات کی چند آئے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے چند ایک ہدایات دی اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں خبر دی پہلی ہدایت یہ ہے اے ایمان والوں جب تمہارے پاس کسی اہم معاملے کی خبر پہنچے اور خصوصاً خبر پہنچانے والا جب فاصف بے دین ہو مخصد قسم کا آدمی ہو تو فتح بھیا اس معاملے کی اچھی طرح سے چھان پھٹک کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو بغیر تحقیق بلا سوچے سمجھے نادانی جہالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر کڑھائی کر بیٹھو زبان درازی کر لو اور حملہ آور ہو جاؤ کل کلان جب حقیقت حال سامنے آئے پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے اور یاد رکھو میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے رسول یہ کوشش نہ کیا کرو کہ رسول ہمارے پیچھے چلے بلکہ یہ کوشش کرو کہ ہم رسول کے پیچھے چلیں رسول کو اپنے پیچھے نہ لگانا اگر یہ کوشش کرو گے کہ رسول ہمارے پیچھے لگے تو پھر یہ تمہارے ہی لیے مشکل بنے گی سنو اللہ تعالیٰ نے ایمان تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے وزین حوفی قلوب اور اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے وہ کر رہا ارکم القفر <وَلْعِسِيان> ہر قسم کا کفر اور ہر قسم کا گناہ نافرمانی، فرمانی خسپ و فجور اللہ نے تمہارے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی ہے بغض ڈال دیا ہے بلائے کہوں اور دل ایمان سے مزین اور دلوں میں کفر سے فسق سے فجور سے نفرت یہی وہ لوگ ہیں جو راشد بھلے نیک صالح ہوتے ہیں فضل من اللہ و نرما یہ خاص اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہوتا ہے واللہ علیم علیہ حکیم اور یہ اللہ کا فضل احسان کوئی اندھی بانٹ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اپنے علم اپنی حکمت کی بنا پر اپنا قدل اور اپنا احسان جس پر چاہتا ہے کرتا ہے تو جو پہلی ہدایت ہے ویسے تو ساری ہی ہدایات غور کریں آج ہمارے ہاں بربادی اسی لیے ہے افراد ہوں تب بھی جماعتیں ہوں تب بھی اور حکومتیں ہوں تو تب بھی مفسدوں بے دینوں کے کہنے پر ان کی مقبریاں کرنے پر ان کی باتیں پہنچانے پر ہم نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں نہ کوئی سوچتے سمجھتے ہیں نہ معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بس او دیکھا نہ تاؤ خوب زبان چلائی اور خوب چڑھائی کی حقیقت حال کا کوئی پتہ نہیں کرتے جب کہ یہ حکم ہے کہ فتح بنو معاملے کی اچھی طرح تحقیق کیا کرو اور خصوصا جب بے دین قسم کے لوگ ہوں خبریں دینے والے سنی سنائی باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بل مر ایک کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لیے پھرتا رہے آج ہے کہ نہیں ساری باتیں سنی سنائی حتہ کے دین میں تو بہت ہی زیادہ معاملہ اس پر چل گیا ہے کوئی بات یا کوئی آپ سے آ جائے بڑا مشہور ہوگا بڑا چڑھا ہوا ہوگا لیکن پوچھ کے دیکھ لو ہاں بھائی تو تھا مجھو تو نے دیکھا نہیں بھی فلاں سے سنا ہے فلاں سے سنا ہے یہ ہر جماعت میں خو جماعت سیاسی ہو یا مل ہر جماعت میں یہی بات آ رہی ہر جماعت میں یہی بات بلکہ بعض جماعتوں میں اس کو تو بہت ہی اچھا جانا جاتا ہے بہت اچھا جانا جاتا ہے کیا کہ یہ بات بیان کر دی بات بڑی اہم دین کی بات لیکن کیا ہے نہیں کوئی حوالہ اس کا کوئی دلیل اس کی بزرگوں سے سنا ہے اللہ یہ جو نا یہ گیارہویں کا سلسلہ کتنا چلتا ہے گیارہویں کا سلسلہ چلتا ہے نا بھائی کیوں گیارہویں کیا بجے ہے اللہ اکبر جنو جی پیر صاحب جو تھے گیارہویں نہیں دی تھی وہ پیر صاحب نے وہ جو ہے نا وہ بیڑا ڈبو دیا ڈوب گیا بارہ سال تک بیڑا ڈوبا ہی رہا پھر گیارہویں دی گئی تو بارہ سال کے بعد وہی بیڑا دلہا سمیت وہ پار آ باہر آ بچا لیا کس نے کہا ہے کس نے بتایا سنتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں اور نام بھی ان کا لیں گے جو مرے ہوئے ہیں تاکہ کوئی جا کے پوچھ ہی نہ سکے جتنی یہ کہانیاں ہیں آپ دیکھ لیں تو انہیں ان میں یہی کچھ ملے گا ملتان کے بارے میں بڑا مشہور ہے نا یہ گرمی کیوں پڑ رہی ہے تو کوئی پیر صاحب تھے بوٹی تھی ان کے پاس انہوں نے بہت کہا کہ مجھے بوٹی بھون لینے دو بون لینے دو لو ہے بھی بزرگ اور کوئی بوٹی بےچارے کو بھون کے دینے کے تیار نہیں اس نے کہا اچھا تم جو نہیں نا مجھے بوٹی بھوننے دیتے سورج کی طرف بوٹی کو کیا سورج قریب آیا اس نے بوٹی بھون دی بوٹی بھون گی وہ بزرگ بچ گیا وہ بن گئی اسی لیے جی وہاں گرمی زیادہ پڑ رہی ہے اس کا سبوت کوئی نہیں بزرگ بتاتے ہیں بس لوگ بتاتے ہیں مشہور کیا ہوا ہے کوئی تحقیق نہیں کوئی جستجو نہیں اللہ اکبر میرے بھائیوں مسلمان مسلمان جو ہوتا ہے وہ سنی سنائی بات بھی نہیں چلتا پہلے آپ کو بتایا ہوگا کئی دفعہ یاد ہوگا کہ قبر میں جانا ہے نا قبر میں جانا ہے سوال جواب ہوں گے تیرا رب کون ہے نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے اب کافر اور منافق صحیح حدیثوں میں آیا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کافر اور منافق اللہ اور ان کا جواب کیا ہوگا لا آدری میں نہیں جانتا جو لوگ کہتے تھے میں وہی کچھ کہتا جو لوگ کہتے تھے میں وہی کچھ کہتا تھا یہ کافر بھی کہے گا یہ منافع بھی کہے اب کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں رسول کو رسول مانتا ہی نہیں وہ اپنے کافروں کی طرف نسبت کر گیا کہ یہ کافر لوگ جو میرے تھے نا جن کے ساتھ میں تھا وہ چونکہ کہتے تھے یہ اللہ کا رسول نہیں یہ قرآن نہیں آخرت نہیں میں بھی ان کے ساتھ کہتا تھا اور مناسب جو ہے نمازیں بھی پڑھتا رسول بھی مانتا آخرت بھی مانتا ہے لیکن وہ بھی یہی کہے گا وہ بھی <تصفح> لگ گیا نال بھائی وہ بھی کہے گا کہ میں نہیں جانتا بس جو لوگ کہاں کرتے تھے میں لوگوں سے سنتا تھا میں نماز پڑھتے کہ ہاں اللہ کا رسول ہے میں بھی کہتا تھا اللہ کا رسول ہے دیکھ, یہ لوگ کہتے تھے میں ان کے ساتھ تھا یہ کہتے تھے کہ آخرت ہے میں بھی کہتا تھا آخرت ہے تو دونوں کا انجام کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کا بھی سو لوگوں کی باتوں پر نہ لگو میرے بھائیوں قرآن حدیث کی طرف آؤ جو بات پہنچے اس کی تحقیق کرو یہ لڑائیاں ہمارے ایسی طرح سے نہیں ہوتی کوئی آ کے کسی کے متعلق بات کر دیتا ہے میرا ذہن بھر جاتا ہے بس اسی وقت میں ہے یہ کہہ دیا مجھے اللہ کے بندے پتہ تو کر لے جس کے متعلق خبر پہنچی ہے وہ کوئی دور نہیں ہوتا تیرے پا سے پتا کر لے پتہ کرنے سے بات نکھر جاتی ہے مجھے دو تین دفعہ اس کا تجربہ ہوا ہے خود بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے اس لیے قرآن نے بہترین اصول بتایا اللہ کسما خبر اہم پہنچے تو اس کی تحقیق کرو اور خصوصا جب بے دل قسم کے لوگ کو کوئی خبر مشہور کریں تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ مسلمان کو اگر اس نے بچنا ہے اس کو تحقیق کرنی ہے چھان پھٹک اچھی طرح کر لینی چاہیے ورنہ اللہ فرماتے ہیں کل آخر ایک دن آنا ہے نا اول تو دنیا میں ہی آ جاتا ہے کہ حقیقت حال کھل جاتی ہے نہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ہے ہی نا ساری حقیقتیں کھل جائیں گی اگر تھوڑی دیر پچھتا لیے کام آ جائے گا وہاں تو ہمیشہ کا پچھتانا بھی پھر کام نہیں آئے گا تو آخرت کو سامنے رکھو اللہ اکبر یہ بات اور دوسری بات اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں جب رسول اللہ وسلم ذات خود تھے تو صحابہ کے اندر وہ مخاطب تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں قرآن حدیث فرمائی یہ تمہارے پاس موجود ہیں اب کرو کیا اللہ پر یہ کوشش نہ کرو کہ رسول یعنی یہ دین یہ حق حقیقت یہ ہمارے پیچھے چلے کمفی کثیر من المر تم اگر اکثر معاملات میں یہ حق حقیقت نبی رسول حدیث قرآن تمہارے پیچھے چلنے لگ جائے تو تمہاری بربادی ہوگی نہیں اگر خیر چاہتے ہو تو پھر خود کو پیچھے لگا لو خود کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا لو اللہ کے رسول کے پیچھے یہی تو دعوت ہے بچنے کی بھائیوں ایک ہی صورت ہے اللہ کے رسول ہیں ان کے پیچھے لگ گیا بچ گیا جب اماموں کو پکڑ لیا تو برباد ہو گیا ہاں اس امت کے اندر بربادیاں تب ہی سے آئی جب سے امامتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا بازی اس نے وہ امام پکڑ لیا اس نے وہ امام پکڑ لیا اپنے اپنے امام کے پیچھے ہو کے گروہ بندیاں ہو گئی جب تک اللہ کا رسول اللہ کا رسول ایک اللہ کا رسول اس کے پیچھے اس سے بڑی کوئی شخصیت نہیں کوئی امام نہیں تم نے ان کو خود بنایا اس کو اللہ نے امام بنایا اس کے پیچھے لگو رسول کے پیچھے تب خیر ہے تب بچت ہوگی جو اس نے کہا اس پر چل نکلو اللہ اکبر یہ ہے اصل حقیقت رسول کی تم برباد ہو جاؤ گے سورہ مومنون کے اندر آتا ہے نا اللہ اکبر اللہ نے کیسی حقیقت بیان کی ہے اللہ فرماتے اللہ ذکر اگر کہیں حق حقیقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا مانا اللہ محمد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منفی ہندا تو یہ آسمان زمین اور جتنی بھی ان کی آبادی ہے سب کے سب درم بھرم ہو جائے سب برباد ہو جاتے ختم ہو جائے سلسلہ میری آرزو کچھ اور آپ کی اور ان کی اور کسی کی اور ہے نا آرزو میں ایک تو نہیں ہے اللہ آرزو میں ایک تو نہیں ہے میرے بھائیوں میری اور آپ کی آرزو کیا اللہ نے ایک نبی کا تذکرہ کیا سورہ سعد میں اے نبی تو اپنی خاص کے پیچھے بھی نہ لگ جانا اللہ یاد آب دو اللہ کا خلیفا بے خواہش پر نہ چلنا جو ہماری طرف سے آئے اس کے مطابق چلتے رہنا اپنی خواہش اپنی آرزو اپنی چاہت پر نہ چلنا اینبی داود تیری چاہت اگر تو اس پر چل گیا فایود اللہ کا عن سبیل اللہ تو تجھے بھی اللہ کی راہ سے گمراہ کر کے رکھ دے گی تیری چاہت اللہ وآلہ تہاں میری اور آپ کی چاہتیں ہے نا یہ, یہ قرآن ہے اللہ کا اپنی طرف سے تنی سورہ سعاد ہے پڑھ کے دیکھ لینا اس لئے اللہ کہتے ہیں بَلْعَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ ہم نے تو ان لوگوں کو ان کا اپنا ہی سبق اپنی نصیحت اپنی خیر کی بات ان کو دی ہے پر یہ اپنی نصیحت اور اپنی بھلی بات سے بھی منہ پھیر رہے ہیں نخرے کر رہے ہیں ایراض کرتے جا رہے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ ہے اللہ کی ہدایت میرے بھائیوں اس معاملے میں اگر آپس میں ٹکرا سے بچنا ہے آپس میں افراد میں جماعتوں نے بچنا ہے حکومتوں نے بچنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ بے دیر قسم کے مخبر ان کی خبروں پر نہ رہیں جب کوئی خبر آ جائے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کریں اچھی طرح تحقیق کریں آج بنا تحقیق سب کچھ ہو رہا ہے جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے سب بلا تحقیق پہلے ادھر تھا افغانستان میں اب پرسوں سے آ گیا ہے آپ کے پاکستان میں وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا پہلے کہ افغانستان تو بہانہ ہے اصل اصل ٹارگٹ ان کا یہ پاکستان ہے یہاں سے دینی جذبہ دینی قوتیں جہاد کو ختم کرنا اور تمہاری ایٹمی پاور پر قبضہ کرنا ان کا مقصود ہے اور ان کو کچھ دیر ہو گئی اپنے پروگرام میں دیر ہو گئی ان کو ورنہ جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا نا وہ بڑا پہلے کا تھا اللہ اکبر لیکن وہ ہمارے یہاں چونکہ خانہ جنگی کی صورت ابھی تک نہیں ہو سکی اس لیے ان کو فکر ہو گئی ہے اب شروع کر دیا ہے معاملہ پتہ چل گیا آپ کو کئی دنوں سے خبریں آ رہی تھیں اخبارات میں نہیں نہیں ہم نہیں آنے دیں گے امریکیوں کو اپنی پاکستان کی سرحد کے اندر نہیں آنے دیں گے اس کا مطلب کیا تھا سمجھ رہے تھے اسی طرح سے اور کل کے اخبار میں وزیر خارجہ نے یہ کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ امریکیوں کو ہم بلا سکتے ہیں نتیجہ کیا نکلا آج کے اخبار میں خبر آ گئی آج کے اخبار میں امریکی فوج اور پاکستانی فوج نے مل کر افغانستان کے ساتھ سرحد پکتی کا نام لکھا ہوا ہے وہاں حملہ کر دیا لوگوں پر اور پچاس نمائ وقت نے لکھا ہے کہ پچاس مسلمان اس میں شہید ہو گئے پتہ نہیں ہوئے کتنے ہیں پتہ نہیں کتنے ہوئے لیکن یہ اخبار کی خبر ہے اور پھر کل رات جو گزری ہے اس میں یہاں پنجاب میں پاکستان لاہور فیصلہ باد میں فیصلہ باد میں دینی مدارس پر چھاپا پڑا ہے راتوں کو اور نوائے وقت نے لکھا ہے کہ فیصلہ باد میں تو پانچ آدمی جو ہے نا وہ پانچ آدمی ہلاک ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہسپتال میں پہنچ گئے ہیں اور باقی بہت سارے گرفتار کیے جا چکے ہیں یہ ساری تفصیل آج اخبار میں آ چکی ساری تو نہیں آئی آئی تو بہت مختصر ہے پتا نہیں کیا کچھ بہانا یہ بنایا گیا ہے کہ یہاں پر آ کے القاعدہ یہ اوسامہ کے ساتھی یہاں چھپے ہوئے ہیں یہاں چھپے ہوئے اور تو اور کیا یہ آپ کا یقیر کلا کا مدرسہ یہ قریب آپ کے صرف حفظ کا مدرسہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کرنے والے دس دس بارہ بارہ سال کے پرسوں رات کو وہاں دو ڈھائی تین بجے چھاپا مارا جس میں امریکی فوجی انگلش بول رہے تھے اور دوسرے اپنے پاکستانی تھے ساتھ ایک ایک چیز انہوں نے اندر تالے توڑ کے سب انہوں نے وہ اوپر چڑھ کے چھت کے ٹینکی کی تلاشی لی انہوں نے لیتے ہیں ساتھی بلا کہ قرآن مجید کھول کھول کے نا پرانی مجیدوں کو سونگ سونگ کے دیکھے پرانے مجید سونگ رہے تھے قرآن مجید اٹھا کے ان کو سونگ رہے تھے بچوں کو تو کچھ نہیں کہا البتہ دو استاد تھے ایک بچی تھا ان کو پکڑ کے لے گئے اور آج تک پتا ہی نہیں ہے بھائی رکھا کہاں یہ کیرکنا آپ اور دور کیا جائیں اللہ پر یہ حالت ہے میرے بھائیوں بغیر سوچے سمجھے بغیر تاخیر کیے ایسے کاخروں کے دباؤں میں آئے دب سے ہی چلے جا رہے بہار اللہ عابد ہے ہم تو دعوت دیں گے اور خبردار کریں گے خبردار کریں گے کہ اللہ کی طرف سے مقافات عمل کا ضرور مقافات عمل کا معاملہ ضرور ہوتا ہے یعنی عدلے کا بدلہ مرادی عدلے کا بدلہ ہو سکتا ہے اللہ دنیا کے اندر ہی تمہیں یہ بدلہ دے دے لہذا جتنا ظلم اپنے اوپر خود برداشت کر سکو اتنا ظلم کرو ورنہ پھر اللہ کہتے ہیں ان کفر تم یو ماں اللہ اللہ کرے قرآن کی طرف پر قرآن تو ماننا ہی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں اگر میری حکمت میں ہوا کہ میں نے کچھ نہیں کہنا تمہیں دنیا میں لیکن یہ بتاؤ کہ پھر تم وہ دن جو ہے آخرت کا یج آج جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پورے ہو جائیں گے ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا اس دن سے کیسے بچو گے مرنے مرنے کا تو انکار نہیں نہ ہو سکتا اللہ کیونکہ حقیقت ہے ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اللہ نے اٹھانا ہے اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں اِلَ <اللہ> درجہ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کل نفس ماں کا پھر جو جو ہر جان نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا اللہ پر پورا پورا بدلہ مل جائے گا اللہ کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی کو اللہ انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے انتہا تک کے دیکھ لو جاتا کا جب میں اللہ نے کہا کہ جو نافرمانیوں میں اتر آتے ہیں نوبل ہی مات و وہ جانا چاہتے ہیں ہم رستے کھول دیتے ہیں ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں رسیاں کھول دیتے ہیں کہ چل بھائی کہاں تک پہنچ سکتا ہے آخر کیا ہوتا ہے جہنم بساسی آنا تو ہمارے پاس ہے نا ہم الٹا کر کے عمدہ کر کے جہنم میں ڈال دیں اللہ آخر کسی نے خبر دی ہوگی نا یقین کے مدرسے کی اللہ کے بندو پتا کر لو دیکھ لو پر نہیں مقصد کچھ اور ہے کیا مدارس والوں کو جو یہ بےچارے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا چلا رہے ہیں ہر جگہ پہ ان کو ہراساں کرنا ان کو خوف زدہ کرنا تاکہ کل کو ڈرتے ڈراتے خود ہی یہ مدارس بند کر دے یہ سلسلہ ہے دین کو بند کرنا ہے قرآن پر پابندیاں لگانی ہے لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس دین کو میں نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت بھی کرنے والا بڑے بڑے قیامت صبح جو حقیقت آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ہدایت دی ہے کہ جب تمہارے پاس کسی اہم معاملے کی کوئی خبر آ جائے اور خبر دینے والے بھی کوئی بے دین قسم کے لوگ ہوں تو پھر تو بہت ضروری ہے پتہ بیانوں اس واقعہ کی اس خبر کی اچھی طرح سے چھان بین کر لو تحقیق کر لو بلا تحقیق بے جہالتن لا علمی میں نادانی میں کسی پر زبان نہ کھول بیٹھنا کسی پر حملہ نہ کر دینا نہیں تو کر جب حقیقت کھلے گی ما تم نادبین, پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا کہ ایسے ہو جاتے ہیں نا دیکھو کہ پتہ نہیں ہوتا لگے ہوئے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب حقیقت کھل جاتی ہے اللہ ذہن کھول دیتا ہے پتہ چل جاتا ہے پھر افسوس کرتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں کہ اوہو میں تو بھولا ہی رہا مجھے تو پتہ ہی نہیں رہا پچھتاوا ہوتا ہے تو یہ یہاں کا پچھتاوا تو ٹھیک ہے کام آ جائے گا لیکن قیامت کے دن کا پچھتاوا پھر کام نہیں آئے گا دنیا میں ہی سنبھل جاؤ اللہ کا قرآن یہ پیش کر رہا ہے اب میں نے بہت مختصر انداز میں وہ بھی اس لیے کہ کئی ایک ساتھیوں نے کہا ہے میں نے کہا تھا نا پچھلے جمے اگر آپ چاہیں گے تو اگر آپ چاہیں گے تو کچھ دلائل بڑے ماضے سے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا اللہ اکبر چند ایک ساتھیوں نے آ کے پوچھا بھی کہ ہوگا میں نے کہا یار کہا ہی نہیں کسی نے نہیں جی ہم تو آئیں گے اسی لیے اس لیے کچھ عرض کرتا ہوں لیکن پہلے اس ولاحت کے ساتھ میرے بھائیوں کہ ہم جو ہے نا جن کو میں نے پچھلے جمعے ارض کیا سنی مسلمان یہاں آنے والے ساتھی ایک بات کو سامنے رکھ لو کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حدیث میں ہم سب سنیوں کا اتفاق اس پر صحیح بخاری اور مسلم صحیح بخاری کی بات آ جائے آنکھیں بند کر کہ صحت والی ساری شرطیں اللہ کے فضل سے اس کے اندر پوری اب دیکھو نا حق جب سنایا جائے وہ جو اس کے جس کا ذہن اس کے خلاف ہو اس کو وہ برا تو لگتا ہے کڑوا تو لگتا ہے پھر وہ باتیں تو بناتا ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کوشش کرے کہ حق کے پیچھے چلائیں صحیح بات کے پیچھے صحیح کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کریں آپ حقیقت کے پیچھے خود ہو جائیں اب یہاں نا ایک دفعہ کچھ سالوں کی بات ہے اللہ حقبر دو نوجوان یہاں آئے نماز دیکھی انہوں نے یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں جی ہم تو وہاں فلاں دیوبندی وہی ہمارے استاد ہیں ہمفی ہم تو وہاں آج تک ہم نے یہ نماز دیکھی نہیں ان کے سامنے صحیح بخاری کھول لی رفی کی حدیثیں سورہ فاتحہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں خام کے پیچھے ہو آمین اونچی آواز میں کہنا یہ سارا ان کو ہے یہ سفید درست کرنا قدم کے ساتھ قدم ملانا صحیح بخاری سے نکال کے ان کے سامنے رکھ لیا پڑھا انہوں نے پڑھ کے اللہ کی توفیق سے جب اگلے دن آئے انہوں نے خود ہی رفئی دید بھی شروع کر دیا پاؤں بھی ساتھ ملائے جماعت میں کھڑے ہو کے اللہ اب جب ان کے استاد دیوبندی کو پتا چلا اللہ اکبر وہ تو بے چارے غصے ہو گئے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے نہیں یہ کیا ہوا شگرد تم میرے اور نماز تم یہ پننے لگ جاؤ یہ تو میری بڑی بدنامی ہے تم نے اپنا دین مذہب چھوڑ دیا مطلب بہت پریشان کیا में پر تو ہم نہیں کرتے یہ ہم نے بخاری میں اپنی سے پڑھا وہ بےچارے مولانا صاحب وہ ان کے گھروں میں پہنچ گئے وہ گھروں والے بھی دیوبندی ہڑتی تھے وہاں پہنچے دوکھو دی جی اپنے بیٹوں کو یہ دیکھو کیا ہو گیا کیا سلسلہ وہ, وہ بےچارے پھر یہاں پوچھا یہاں سے وہ پھر صحیح بخاری لے کے چلے گئے اپنے استاد کے پاس کہ یہ دیکھو جی ہم نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں ان حدیثوں کو پڑھ کر ہم یہ سارا عمل کر رہے ہیں تو اب انہوں نے بات کوئی نہ بنی جملہ یہ بول دیا کہ صحیح بخاری میں کون سی ساری حدیثیں صحیح ہیں اس میں تو غلط بھی حدیثیں موجود ہیں اب وہ بےچارے نوجوان طالب علم پھر واپس آگے جو وہ جو اور بات نہیں کرا میں نے دوبارہ وہی بخاری شرف بھیجی میں نے کہا کوئی اور سوال نہیں کوئی بحث نہیں ہے برائے مہربانی آپ یا اپنے بڑوں کے پاس لے جائیں صرف اتنا کر دیں کہ جو جو حدیث تمہیں اس میں کمزور نظر آتی اس میں نشان لگا دیں بس نشان لگا دیں کہ اس میں یہ حدیث کمزور ہے اور ہم کچھ مطالبہ نہیں کرتے اللہ اکبر بس اس کے بعد میرے بھائیو کوئی بات نہیں لیکن اتنا بیچاروں کو پریشان کر دیا کہ وہ نماز تو کیا وہ بیچارے مسجدیں ہی چھوڑ گئے کہ جب حالت ہماری یہ ہو رہی ہے اتنا پریشان کیا جا رہا ہے تو ہم کیوں پڑے یہ ہر کیفیت ہے ہمارے سو میں نے یہ بات ارض کر دی کہ صحیح بخاری پر میرے بھائیوں سنیوں دیوبندیوں بریلویوں سب کا اتفاق صحیح بخاری پر صحیح مسلم پر لہذا ان کو سامنے رکھو میں کہا جو, کہ جو نماز جو عقیدہ قرآن مجید نے جو عقیدہ عمل صحیح بخاری مسلم نے کیا ہے تم وہ کرنے لگے مانتے جو ہو سب کا اتراسا کل کو تو بے بال کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب سب ہنفی سب شاپی سب مالکی سب حملی سب جو اور سب بریلوی وہاں بھی جتنے بھی آلے دی سب مانتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر ہے تو وہ صحیح بخاری اس پر آ جاؤ دیکھو نا اگر دور کرنا ہو اختلاف تو بات تو کوئی بڑی نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ بات اللہ اکبر یہ بات کہ جی وہ جو یعنی حضرت یزید کے بارے میں یہی بات ہے نا سارا رولا گولا بھی اسی کا ہے اسی کا ہے اور کوئی بات نہیں میرے بھائیوں یہ اگر مسئلہ صحیح ہو جائے یہ مسئلہ اگر واضح ہو جائے تو میرا خیال بہت فرق پڑ جاتا ہے بہت فرق دیکھو نا آج یہ سلسلہ کیوں ہے اللہ اکبر یہ شخصیات تو بنیاد نہیں ہے لیکن میرے بھائی آپ کے سامنے عرض کرنا پڑتا ہے کہ حقیقت یہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ یدید کے بارے میں وہ بے نماز تھا وہ شرابی تھا وہ مرغے لڑایا کرتا تھا وہ بہت عیاش تھا اس نے یہ کیا ایک. تو فوراً ہے ایسا تھا تو پھر اس کو بنایا کس نے خلیفہ کس کا بیٹا تھا ہے نا ہمارے سامنے بھی کوئی اس طرح کا کوئی آدمی نظر آ جائے کوئی لڑکا نوجوان یا بچے ہوتے ہیں نا تو یعنی شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فوراً کیا پوچھتے یار کیدا ہے اور پتا کرو کہ پتا کرو ہے کہ نہیں پنجابی میں یار کس کا ہے یہ کہاں پڑتا ہے کون ہے اس کا استاد کیوں بھائی بات آتی ہے کہ نہیں آتی اللہ بس یہ ہے بات میرے بھائی اور کوئی نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں حقیقت یہ ہے جس رنگ میں حضرت یدید کو پیش کیا جاتا ہے میرے بھائی وہ بات نہیں ہے اگر وہ بات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آپ کی زبان اب بات یہ ہے کس نے مشورہ دیا کس نے اس کو امیر خلیفہ بنایا اچھا حضرت مغیر ابن شو ہو۔ ایسے کو بنا دیا امیر معاویہ نے بنایا امیر محاوریہ ایسے کو بنا دیا عمر ابن آس ایسے عبداللہ ابن عمر انہوں نے ایسے کی بیعت کر لی تو ذہن میں صحابہ بات کوئی وقار رہتا ہی اصل بات یہ ہے سو میرے بھائیو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں اللہ اکبر ایک حدیث مختصر دوسری ذرا تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں اور امام بخاری رحمتہ اللہ کئی جگہ پہ اس حدیث کو لائے تھے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی خالہ یعنی آپ کی محرم وہ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں بابو کتا کتاب الجہاد یعنی میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تھا اب ال جی شن قد باہر ادا ابالو جیشن امتی اور میری امت نے سے پہلا لشکر پہلا لشکر جو باہری جہاد کرے گا قد اوجا انہوں نے وہ جہاد کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے حضرت حرام رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی نبی علیہ آنا میں بھی ان کے نبی ہوں شامل ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ارشا ایک ہی حدیث ہے یہ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا احمد و جیسے میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ کیسل استم دنیا کا نام ہے اس پر حملہ آور ہوگا مغفور لہوم مغفور لہوم ان سب کی بخشش ہوگی حضرت ام حرام فرماتی ہیں اللہ کے نبی انا فیہم میں بھی ان کے اندر فرمایا تو ان کے اندر نہیں تو, تو پہلوں کے اندر ہے اپنی خالہ حرام رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرتے وہ ان کو کچھ کھلاتی پلاتی ہسب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے وہاں سر پھولنا شروع کر دیا اللہ اور سر اس طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو گئے کچھ دیر سوئے رہے پھر آپ بیدار ہوئے اٹھے جاگ گئے آپ لیکن اس حالت میں کہ کیبا ہوا یز ہاتو ہنستے مسکراتے ہوئے خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جا کے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت ہنسنے مسکرانے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من امتی ریزو علیہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے میرے سامنے پیش کیے گئے کشتیوں میں سمندر میں سوار جو جہاد کر رہے ہیں جہاد اور مجھے یوں دکھائے گے گئے جنت میں یوں دکھائے گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے فرمایا میں ان کو دیکھ کر خوش ہوا اللہ کے نبی اد اللہ ان منہم اللہ کے نبی حرام کہتی ہے میرے لیے دعا کر دو اللہ سے اللہ مجھے ان میں شامل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی پھر آپ سو گئے پھر آپ سو گئے کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے پھر اسی حالت میں خوش ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے میں نے دوبارہ پھر پوچھا اللہ نبی اس وقت خوش ہونے کی وجہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سے جیسے پہلے فرمایا فرمایا مجھے اسی طرح سے اور لوگ دکھائے گئے اسی طرح سے اور لوگ دکھائے گئے وہ بھی اسی طرح سے جہاد کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ارض روم تک فرما مجھے دکھائے گئے میں ان کو دیکھ کر خوش ہوا جیسے بادشاہ کنالیسوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت من وہ پہلا جو گرو میں نے بیان کیا نہ جس کے لیے دعا کی تو, تو ان میں ہے تیرا شمار ان میں ہے ان میں نہیں پھر حضرت ام حرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ پہلا لشکر چلا باہری بیڑے پر یہ ساتھ گئی اپنا خامد ان کا ساتھ حضرت عبادہ وہ ساتھ ہیں سمندر سے پار ہو کر واپسی پر یا آگے نکل کر یہ سواری پہ سوار ہونے لگی سواری بد کی اور یہ گر گئی گرتے ہی یہ فوگ ہو گئی شہید ہو گئی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اور نبی کی جو پیشین گوئی ہوا کرتی ہے میرے پوری ہوتی ہے وہ حلف بحرف پوری ہوا کرتی ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ, پیشین گوئی, یہ پوری ہوئی یہ پوری ہوئی اب حضرت معاویہ رضی اللہ اللہ کے دور میں وہ جو اکبر بحری بیڑا چلا بنا اور پھر اس پہ تو سب کہتے ہیں اس حدیث کے اس حصے کو سب ٹھیک ہے جی بالکل ہاں دوسرے پر بھی ٹھیک ہے مگر آگے اگلی بات اگلی بات کیا ہے اللہ میرے بھائیو بھائیوں پر ہر چند کے تمام محرقین جو ہیں وہ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو مدینہ کیسر پرستم دنیا پر پہلا لشکر حملہ آور ہوا اس کے امیر اس کے قائد وہ یزید ابن معاویہ تھے یزید ابن معاون جیسا کہ اسی حدیث کی بخاری شریف کی شرح سب سے بڑی فتح الباری سب اتفاق ہے علماء کا کہ سب سے بڑی شرح وہ فتح الباری ہے محدث نے لکھی ہے ابن حجر اور ایک دوسری وہ ایک حنفی نے لکھی ہے علامہ نے امدت القاری اس حدیث میں فضیلت ہے حضرت موبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس لیے کہ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے باہری جہاد کیا اور اگلی بات کیا کہ وہ مدینہ, قیسر کہ مدینہ قیسر اس دنیا پر سب سے پہلے حملہ آور ہونے والا وہ شخص تھا اور اگلا جملہ ساتھ لکھتے ہیں زال بل بالاتفاق یہ جملہ ہے فتح الباری کا اس حدیث کی شرح میں انحو کانا امیرا زالیکل جیش بالاتفاق کہتے ہیں بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں کہ اس لشکر کے امیر یزید ابن معاونت تھے اور اگلا جملہ کیا کہتے ہیں میں کے دروازے کے ساتھ دفن کرنا اور میری قبر کا نشان مٹا دینا پھر ان کے ساتھ فوئلہ کا یہی کچھ ان کی وسیعت کے مطابق کیا گیا اللہ اکبر اور یہی بات علامہ شرح میں لکھی ہے کہ اس حدیث میں فضیلت ہے حضرت معاویہ کی فضیلت ہے ان کے بیٹے یزید کی کیونکہ وہ امیر تھا اس لشکر کا اور فرماتے ہیں سات نام گنائے حافظ اس ابن حضرت میں تو نام نہیں نہ امام کست نے صحابہ کے نام لیے کہ اسی لشکر میں ان کی قیادت میں حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس اس طرح سے سادات من صحابہ بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے سادل میں کہتا ہوں یہ تو ہے نا بات کی محدثین کی مورخین کی ہم آتے ہیں صحیح بخاری پر فیصلہ ہو جائے گا نا فیصلہ ہو جائے گا صحیح بخاری پہلی جلد ہے پہلی جلد صحیح بخاری پہلی جلد ہے اور کتاب السلا نماز کے بیان میں جہاں ادا کرنے کا بیان ہے ہے ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث کہاں بیان کی کن لوگوں کے اندر بیان کی بہادگست میں نے یہ حدیث بیان کی ان لوگوں کے اندر ابو جن کے اندر حضرت ابو ایوب انساری موجود تھے ان کی موجودگی میں, میں نے یہ حدیث بیان کی اور کہاں پر بیان کی فرماتے ہیں جہاد نے اس غذبے میں اس غذبے میں اس روم کی سرزمین روم کی سرزمین میں اس وقت اس لشکر کے امیر یزید ابن مواویہ اللہ بات سہی بخاری کی ہے میرے بھائیوں یہ حدیثیں اس پر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس پیشیل گوئی کو اور اس وضاحت کو سامنے رکھ کر میں تو نہیں مان سکتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے ذرا یہ بھی اندازہ کرو نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو اور دوسرے رشکر حضرت یدید کو ہم چودہ سو سال, سال کے بعد ان کا نام سن کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نام سن کر پریشان ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں ہنس رہے اللہ یہ صحیح بخاری آپ ان کو غزوہ کرتے ہوئے جنت میں تختوں پر جنت میں جنت میں بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے اور ہم نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے کیسے امتی ہیں میرے بھائیوں بات کیا ہے وہی بات کا بتنگڑ ہے اور کوئی بات نہیں میرے بھائیوں حقیقت یہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی پھر اس آیت کے اندر اللہ نے صحابہ کی بات کی ہے صحابہ کے کی کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان ان کے اندر نفرت تھی کفر کی نفرت تھی فص کی نفرت کی تھیار کی یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے قرآن میں بیان کر دیا ہے سوائے حضرت حسین کے اور عبداللہ ابن زبیر کے باقی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں جن میں پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں وہ صحابہ جو کئی بدر میں شریک ہوئے کئی پہ شریک ہوئے جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی میرے بھائیو اگر کافر تھا معاذ اللہ یزید اگر فاسق تھا اگر فاجر تھا ایسا ہی تھا تو بتائیے کہ اس فاسق فاجر اس کو ان صحابہ کرام نے قبول کر دیا یہ حرف ان پر آتا ہے یہ حرف ان پر آتا ہے وقت بہت کم ہے میرے بھائیوں ساری وضاحت نہیں ہو سکتی اور اس پر بس یہ حقیقت جو آپ کے سامنے انز کر دی اس کو سامنے رکھے لیکن اس پر بھی کوئی ساتھی اعلی حدیث حضرات وہ تو اس کو سامنے رکھیں لیکن اگر کسی حنفی بھائی کی تسلی نہیں ہوتی وہ امام کستلانی کو پڑھ لے اور پھر اس کا تو اوپر میرے بھائیوں اللہ پل کسی حنفی بریلوی دیوبندی کی تسلی نہیں ہوتی ان کو چاہیے کہ وہ علامہ شبلی نو مانی سید سلیمان ندوی چھ جلدوں میں سیرت النبی لکھی ہے تیسری جلد میں ان کا بیان پڑھ لیں کوئی دیوبندی بھائی میرے بھائیوں اگر تسلی کرنا چاہے تو حسین احمد مدنی کے مکتوبات جلد ایک پڑھ لیں اور اگر کوئی تبلیغی ساتھی میرا تبلیغی جماعت کا بھائی وہ اپنی تسلی چاہے وہ رئیس التبلیغ مولانا محمد یوسف دلوی کی حیات الصحاب تیسری جلد پڑھ لے اس کے اندر اس کو دیکھ لے اللہ اکبر اور اگر کوئی یہاں تو شاید نہ ہو لیکن شاید کہیں کوئی سنتا ہو یا کوئی پہنچانے والا ساتھی میں کہتا ہوں شیعہ دوست بھی اگر اپنی تسلی کرنا چاہے تو ان کے لیے حوال اللہ کی کتاب کا ناصف ال موجود ہے اللہ اکبر اس کی جلد دو ہے صفحہ چوالیس میرے بھائی اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس غزائے دنیا میں جو پہننا ہوا اس کے امیر یزید ابن موایت بات واضح ہو گئی اب اس پر نہ کوئی بحث ہے نہ تکرار ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی البصاخر میں حدیث سن لیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے واقعہ معاویہ کے خلاف حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتا چلے صحیح مسلم کی حدیث ہے ان کو پتا چلا کہ وہ اس طرح سے لوگوں سے بیعت تڑوا رہے ہیں وہ فوراً پہنچے وہاں پہنچ گئے ابن نے دیکھا نا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں خوش ہوا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کو آ رہے ہیں کہا لگا جلدی کرو جگہ بناؤ گدا لاؤ تکیا لاؤ عبداللہ ابن عمر کو یہاں بٹھاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا لگا جا. میں یہاں تیرے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا صرف ایک حدیث سنانے کے لیے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں اور میں نے بیٹھنا نہیں ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ امیر کی بیعت ہو جائے پھر اس کی بیعت کو توڑنے والا اللہ کے ہاں پیش ہوگا اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی اللہ اس کے لیے غدر کا بیعت توڑنے کی لیے علاوت جھنڈا ڈار دے گا اور فرمایا وہ اگر مرے گا اس طرح سے بیعت توڑ کے جاہدیت کی موت مرے گا میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنانے آیا تھا حدیث سن کے تیرا اب مسئلہ ہے تو باز آتا ہے آ اور نہیں باز آتا تو نہ بازا تیری مرضی میرا کوئی جھگڑا نہیں کوئی بحث کوئی بحث نہیں ہے اسی طرح میں نے آپ کے سامنے بھائیو حدیث سے پیش کر معاملہ تو حضرت عبداللہ ابن محمد رضی اللہ کا پھر اس کے بعد آ کے اپنے سارے نوکروں چاکروں خاندان کے لوگوں اور مردوں کو لڑکوں کو بیٹوں کو سب کو رشتے داروں کو اکٹھا کیا یہ صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرماتے ہیں لوگوں سنو اور میرے خاندان والوں میرے چانے والوں سنو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کیا کہتے و رسول بخاری کے لفظ ہے میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی میں فرماتے ہیں اللہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے اس شخص یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول والی بیعت کی ہے اللہ اس کے رسول والی بیعت کی ہے لہٰذا یہ لوگ آپ اب ابھر رہے ہیں بیعتیں توڑ رہے ہیں دیکھنا تم میں سے کوئی بیعت نہ توڑے اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم میں سے کسی نے بیعت توڑنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کو اس امارت خلافت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس معاملے میں کوئی تعاون کر رہا ہے تو فرماتے ہیں دیکھ لینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری اور اس کی جنائی ہو جائے ان کے خاندان میں سے کسی ایک نے میرے بھائیو اللہ اکبر اس موقع پر یہ واقعہ حل جو مشہور کیا گیا ہے اس موقع پر یہ ساری بات بن رہی ہے بڑے موقع بھی آئے مگر ان صحابہ کرام میں اور یہ سارے کے سارے حتٰ کے بیت کے خاندان میں سے کسی ایک فرد نے بھی ایک فرد نے بھی حضرت یزید کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کیا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تاریخ البلایا نہایا تاریخوں میں ووٹ بڑے اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی دیگر میں خطبے کے اندر اللہ سے دعا کی تھی اللہم آرین الحق حق, بارا اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے سجھا دے تاکہ ہم اس حق پر چل سکیں اور اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے ہمارے سامنے کر دے تاکہ ہم اس باطل سے بچ سکیں پچھلے جو میں بھی دو تین مسئلے دیے گئے اس وقت کو کوئی مسئلے اگر ایک تو موضوع کے متعلق بھی نہیں ہے اور اتنے اہم بھی نہیں ہیں کہ ان کو ابھی بتایا جائے کیونکہ وقت ہو گیا ہے وہ مسئلے کئی دفعہ بتائے بھی جا چکے ہیں قیقے کا مسئلہ اس طرح سے قربانی کے کوئی مسئلے یہ پوچھے گئے آئندہ جو انشاءاللہ وقت بتا کے بچا کے وہ مسائل آپ کو بتا بھی جائیں گے قلا اعوذ باللہ من شروری ان صلی اللہ و سلم میں یعوذ باللہ من الہ و لکم یود ال فلاح لاشهد ان لا الہ الا اللہ و احمد محمد رسول اللہ اما بعد فبئنا كتاب الله فقال الحديث هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اشف اللهم ارضى المسلمين وقت حاجة المسلمين منصور الاسلام وعلى المسلمين اللهم ربنا تقبل منا اننا سبحان عبدك رب العزه بما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين